السّلام علامہ محمد محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صفی محمد والا شاہ باقی تمام سامعین خارن گرامی العظام سب کو شموسن oui. سے آمد کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریع میں سے آج جو ہے درس نمبر چار سو انتالیس ہے اور چار سو انتالیس جو ہے عورت دعوت شعبے کا شروع سے ابھی تک کا ہے دعوت شریف کا اور دس نمبر اکاسی جو ہے عورادِ فتح کا دس نمبر اکاسی ہے ہاں جی اور اوراد فتح میں ہم لوگ جو ہے اس وقت اس کے پہلا حصے میں ہیں ملک الجبار میں اس کی دعیٰ خلمات لاء الملک الحق لاء اللہ نمبر تیئیس میں ہیں ہاں جی اس سلسلے میں جو ہے آپ لوگوں کو پرسوں درس میں لا الہ الا اللہ الملک کی توضیح ہو گئی تھی تو آج جو ہے الحق المبین کے ساتھ اس درس کو اس مبر دعا کی توضیح کو کرنے کی کوشش کروں گا تو الحق حق جو ہے اس کی لغات میں جو مانا کے فرماتے ہیں الحق جو ہے اس کا معذری اور لغوی معنی کے طرف تحقیق کرنے کے بعد ہم آگے جائیں گے تو پہلا جو ہے حق الامر یا حق و حق اس کے معنی فیلی یا معنیٰ فیلین معنی فیل اور مظر لحاظ سے ثابت کرنا حقیقت سے واقف ہونا یہ معنی ہے دوسرا معنی حق یہ حق و ہیں پہلے حق یا حق تھا ہاں پر پیش ابھی ہاں پر مزارِ نظیر کے ساتھ ثابت ہونا پہلے کرنا تھا ابھی ہونا وہ اللہ متعدد والا معنی تھا ابھی لازمی معنی اور نمبر تین حق علیہ القضاء واجب ہونا لازم ہونا کسی کے اوپر نمبر چار حق الامر یحق او حق ہیں اس میں یقین کرنا حق پانا اس چیز کو یقین کے بارے میں یقین کرنا حق پانا اور خود حقن جو دعا کے اندر ہے مکن الحق ہے حقن اس کا العلام کے ساتھ ہے کے بغیر اس کا موت مالک ہے ٹھیک صحیح سچ حق یعنی حصار ہونا کہ یہ معنی ہے یہاں دعا میں جو ہے ہنج لازم سچ برحق ثابت شدہ یہ معنی جو ہے دوسرے دعا کے اندر ہنج ہاں دعا میں لازم سچ برحق سابت شدہ یہ معنی اس دعا کے اندر جو مختلف معنیٰ اس میں آیا ہے یہاں جو ہے درست مناسب ہے اور یہ جو معنی کیا ہے وہ القام و نامی لغت میں لکھا ہے اور الحق کے حوالے سے جو ہے کتاب خصوصیات آسماء الفصن کے غالم دین نے لکھا ہے اس کے صفحہ نمبر چار سو اٹھتیس میں علامہ منصور پوری کی تخصیق کریں کہہ رہے ہیں کہتے ہیں علامہ منصور پوری کی تحقیق کے مطابق یہ لفظ الحق کہتے ہیں قرآن مزید میں دو سو سینتیس بار مشتعمل ہوا ہے فرماتے ہیں کہ اس لفظ کا کثرت سے استعمال جو ہے قرآن پاک میں دو سو سینتیس بار یقیناً زیادہ ہے کثرت سے استعمال یہ بدلاتا ہے کہ قرآن پاک کا جو ہے مقصود اعظم سب سے بڑا ایرا مقصد جو ہے حق ہی کی معرفت ہے دنیا والوں کو حق ہی کی معرفت ہے یہ لوگوں کو حق کی معرفت ہو ہاں حق اور باطل کے مقابلے میں حق کی معرفت دنیا میں حق پھیلانا حق بولنا حق سکھلانا ہاں یعنی کلام اللہ سراپا حق ہے ہاں اور اور منجانب حق ہے حق کو لے کر آیا ہے قرآن حق اس کے ساتھ ہے جی تو یہ توجہ انہوں نے کتاب اور خصوصیات اصما صفحہ نمبر چار پر حق کی تحقیق کے بارے میں مختصر کلمات اس کتاب کے اندر لکھا ہے اور یقیناً ان جو ہے انہوں نے جو نکات قرآن کو مدنظر نظر رکھ کر نکلا ہے اور یقیناً جو ہے اچھی بات ہے جو اچھی بات ہے جو کسی مسلمان قرآن کی تشریح میں لکھتے ہیں ہمیں اس میں تدبر کرنا چاہیے تو یہ حق کے بارے میں ہوا کہ قرآن باغ میں یہ مقدس کلمہ دو سو سینتیس بار مختلف موقعوں پر نازل ہوا ان سب سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جو ہے قرآن باغ کا مقصود اعظم یہی ہے سب سے بڑا قرآن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو حق کی معرفت ہو اور دنیا میں حق پھیلانا نہ کہ بے حقیقت چیزیں حق بولنا حق سکھلانا ہے یعنی کلام اللہ شراپا حق ہے انجانب حق ہے اللہ کی طرف سے اور سچ مچ اللہ کی طرف سے اور قرآن حق لے کر رائے قرآن کے اندر جتنے تعلیمات سب حق ہے سو فیصد صحیح ہے سچ ہے ثابت شدہ ہے اور حق اس قرآن کے ساتھ ہے اللہ کے ساتھ ہے اور اس کے بعد جو ہے الحق المبین لا الہ الا اللہ ملک الحق المبین ملک الحق سے مان کیا بن جائے گا یعنی اللہ تعالیٰ سو فیصد اس کائنات کا برحق بادشاہ ہے اللہ تعالیٰ سو فیصد اور برحق اس کائنات کا حقیقی بادشاہ حقیقی مالک مالک الملک ہے ہاں جی اس لیے تو نے فرمایا جمع تو تن ملک منتشا تنظر ملک میں جس کو چائے میں بادشاہ دیتا ہوں جس سے چائے چھین لیتا ہوں ہاں جی تو منتشا تج ذنت شاؤ یہ سب اس لیے تو المبین اس کے بعد اس میں فائل باو ہیں جہ جی افعال سے یہ باو اس میں فائل کیسے بات اس کا منظر ایوانہ مبین کا منظر جو ہے ایوانتن ہے ظاہر کرنا اس کا من کیا ہے ظاہر کرنا جدا کرنا فساحت یہ سارے معنی لکھا ہے المبین ظاہر و اشکار نماین وہ ذات پاک کی جس کی بادشاہی ثابت و برحق اور ظاہر و آشکار و نماینگ ہے ہاں تو یوں بن جائے گا کہ لا الہ الا اللّہ الملک الحق المبین تو معنی یوں بن جائے گا وہ ذات پاک کی جس کی بادشاہی حق یعنی ثابت و برحق اور مبین یعنی ظاہر و آشکار و نمایاں تو ترجمہ دعا جو ہے یہ ہوگا اس دعا کا لا الہ الا اللہ الملک اللہ المبین یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں پرست اور ملک الحق المبین جس کے بادشاہی برحق ثابت ثابت شدہ اور ظاہر و آشکار اور نمایاں ہیں یہ ترجمہ بن جائے گا ہاں جی جس کے بادشاہ جو ہے اس واقع تجمہ یہ بن جائے گا لا الہ الا اللہ, اللہ الملک الحق المبین اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں کوئی پرش کے لائق نہیں کوئی معبود نہیں جس کے بادشاہی الملک ہاں جی الحق ملک کے صبح اللہ الحق وہ بادشاہ جس کے لیے جس کی بادشاہت جو ہے جس کی بادشاہی برحق ثابت شدہ ہے المبین ظاہر و اشکار و نمایاں ہیں پوری کائنات کے نظام ہوئے اللہ چلا رہے ہیں لہٰذا اس دعا کی مختصر توجہ جو ہے آپ لوگ مارکانوں تک پہنچانا چاہوں تو اس کائنات میں اگر انسان صحیح غور و فکر کرے ہاں جی تو اس کے لیے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اس کائنات کا حقیقی بادشاہ اللہ ہی کی ذات اقدس ہے اور وہی ذات پاک ہر چیز کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ ہر چیز میں حقیقی تصرف کا حق بھی اسی کو حاصل ہے اگر وہ حقیقی بادشاہ نہ ہوتے تو جھوٹے بادشاہان ہاں جی تو جھوٹے بادشاہ کی جنہوں نے خدائی دعویٰ کیا جیسے نمرود فرون وغیرہ کبھی اس طرح جو ہے ذلت و خاری کے موت نہ مرتے اللہ نے انہیں جب چند دن مہلت دیا اور ہدایت کا موقع دیا تو انہوں نے گمن کیا کہ ہم ہی رب غم جیسے پھروں نے دعویٰ کیا کہ انا رب غمالہ کہا کہ میں ہی سب سے بڑا خدا ہوں فرانچی ہرون نے کہا انا ربکم رب اللہ میں ہی سب سے بڑا خدا تو میں ہوں تمہارا سب سے بڑا رب مالک سردار آقا میں ہوں دعویٰ کے ہاں جی تو دنیا کا ہے کہ اللہ نے اسے جو ہے کہ اللہ نے جو ہے ایسے جوٹے خدائی اور بادشاہی کے دعویدار اللہ نے جو ہے ایسے جوھے خدائی اور بادشاہی کے دعویدار ہیں کو جو ہے کیسے تباہ و برباد کیا دنیا کو پتہ ہے نورود کو کیسے دباہ و برباد کیا ہاں جی اور پھر اشداد اور اس کے تمام سرزمین پر بنی اسرائیل کو اللہ نے مسلط کیا دریا نیل میں فرعون اور اس کے پوری لشکر کو غرق کر دیا ہاں جی اس کے اور جو ہے پوری سرزمین جو اس کی جہاں بنی اسرائیل عاطم کے قوم پل غلام کی حیثیت سے تھا اب وہ ادھر کا بادشاہ بن گیا وہ سب اللہ نے ان کے حوالے کر دیا جیسے وہ اپنا بندہ و غلام سمجھتے تھے ہاں جی بنی اسرائیل جو ہے اور اس کے تمام سرزمین کے پر جو ہے بنی اسرائیل کو مسلط کے دیا اللہ نے کہ جسے وہ بنی اسرائیل کو وہ اپنے ان اپنا بندہ و غلام سمجھتے تھے اللہ نے ان کو نیشت کیا اور بنی اسرائیل کو ان کا جو ہے اس سرزمین کا مالک بنا دیا قرآن مجید میں اللہ کی بادشاہ حقیقی ہونا تو متعدد آیات سے واضح چنان جو فرمایا ہے چنج ہرمایہ ہے اللہ ملک اس سماوات ہاں جی اسے اللہ کے لیے ہے خاص لی اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ خاص سے آسمانوں اور زمینوں کے بادشاہ اس طرح وہ کرسی سماوات والد یہاں کرسی کا ایک معنی تو علم ہے اور ایک معنی جو ہے اس کی سلطنت ہے اللہ کی سلطنت اقتدار بادشاہ آسمانوں اور زمینوں سب پہ چھایا ہوا ہے اور ایشا جو ہے کول اللہ مالک الملک میرے حبیب ہی دعا کرو اے اللہ جو کہ بادشاہت کا مالک ہے کائنات کے جو ہے اصل عقیقی بادشاہت کا مالک اللہ کی ذات ہے کیونکہ بادشاہت کا مالک بھی کائنات کا بھی مالک کائنات کے نظم نسخ چلانے کا مالک بھی اللہ خود ہے اس لیے تو تن ملک منتشاؤ جس کو چاہے بادشاہ دیتا ہے تندملک بھی منتشاؤ جس سے چاہے چھین لیتا ہے ان قرآن آیات سے واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ نہ صرف اس کائنات کا بادشاہ حقیقی ہے بلکہ اس کی بادشاہت کا بھی مالک صرف وہی ذات پاک ہے اس لیے جیسے جیسے عطا اس لیے جو ہے جسے چاہے عطا کرتا ہے جس جسے چاہے چھین لیتا ہے جب وہ اس کی اہلیت نہیں رہتے اللہ نے کسی وقت زا دیا اسے غلط اس سے واضح کرنے لگا تو چھین لیتی ہے کہ اللہ نے جسے چاہ چھان چاہ دیتے یہ بے دن جو حساب کتاب نہیں ہوتی نہیں کسی معیار کے نہیں ہوتے ہاں جی اللہ اللہ کے بندوں کو حکمت اقتدار دیتے ہیں. اگر وہ اس میں عدالانصاف سے ذہنت داری سے نظام چلاتے رہے ہیں اللہ اسے نہیں چھنے گا لیکن اگر وہ بےمانی کرنے لگ جائیں گے ہاں جی اور ناجائز جو ہے اقتدار پہ جمانہ چاہیں گے اور اللہ کی سرزمین میں نافرمانے کریں اللہ چھین لیتا ہے پھر ولہؤ سماوات ولاح و عزیز الحکیم بندے بند اللہ ہی کرے شبریائی ہے بزرگی اور عظمت ہے آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی اور وہی اللہ چیز پر غالب اور حکمت والی بادشاہ لہذا بند مومن کو چائے کہ ان مقدس دعاؤں کو ملک الحق الودین جیسی مقدس دعاؤں کو کمال لائے و ان کے ساری کے ساتھ اللہ کے حضور ایک عبد حقیر و مسکین کی حیثیت سے ویرد زبان کریں اس کے حضور عدس میں ہاں جی ہرگز خود کو کچھ سمجھنے کی کوشش نہ کریں بلکہ بندہ ہی بن کر رہیں اور رسم بندگی ادا کرتے رہیں تاکہ وہ ذات باغ اپنی رحمتیں ہم پر ہمیشہ ہاں جی اور ہماری شامل ہم پر ہمیشہ شامل حال رکھیں اپنے رحمتیں ہم پر ہمیشہ شامل حال رکھیں پیارے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منتو ضال اللہ رحلہ ہاں جی جو اللہ کے حضور جتنا جھکے گا خود کو بندہ بندہ سمجھے گا رس میں بندگی ادا کرے گا عادی کرے گا اللہ اسے اتنا ہی بلند کرتا ہے اور دنیا و حرت میں مقام و مرتبہ و عزت و شرف سے نوازتا ہے اور اور جو ہے ہاں جی کامیابیاں اس کے قدم چنتا ہے لہذا جو ہے تو ہما توفیق اللہ باللہ اور یہ سب اللہ ہی کے توفیق سے ہی ممکن ہے ہاں جی لہٰذا جو ہے حضران گرامین ہمیں جو ہے ان دعاؤں کو غلط سمجھ کر پاک مسئلہ کہ سب ہم بادشاہ کے ممن مومنات کو ان دعاؤں پر دقت کریں اور فکر کریں ان کو قرآن سے جوڑیں قرآن ان تمام دعاؤں کی تصدیق فرماتا ہے ہتائد فرماتا ہے ان دعاؤں کے معنی مفہوم کو کیونکہ یہ دعائیں صرف دعا نہیں ہیں کہ اللہ کی تمجید بھی ہے اللہ کی جو ہے تصویر بھی ہے تقدیث بھی ہے اور ساتھ ہی جو ہے انع دعائی یہ دعائیں ہمارے اللہ اور یہ دعائیں ہمارے ان کے اثرات ہمیں ملتا ہے ڈاکٹروں سے پڑھیں گے اور یہ ہمارا عقیدہ بھی اللہ کے بارے میں جب ان دعاؤں کو ہم عقیدے کی شکل سے دیکھیں گے کہ یہ اللہ ترے سوا کوئی معبول نہیں تو ہی اس کائنات کا بادشاہ ہے حقیقی ہے اور تیری بادشاہ ہر جگہ ظاہر اور نمایاں ہیں ہاں جی اس کائنات سورج تیرے حکم سے نکلتے ہیں اور تیرے حکم سے غروب ہوتے ہیں چاند تیرے حکم سے نکلتے ہیں چرد حکم سے غروب ہوتے تیرے حکم سے برٹتے ہیں. ہیں تیرے حکم سے گرتے ہیں ستارے تیرے حکم سے نکلتے ہیں غروب ہوتے ہیں ہاں جی اس کائنات میں چار موسم ہوتے ہیں تیرے حکم سے یہ موسم بدلتے رہتے ہیں گرمی سردی بارش ہوا ہر چیز اس کائنات میں اللہ نے ہاں جی تیرے ہی حکم سے ہے فصلیں اچھی ہونا نہ ہونا نعمتیں ہاں جی وافر ہونا نہ ہونا عقاص عالی ہونا اور مال دولت سے نوازنا عزت ذلت مرض بیماری بیماریوں ٹھیک سب اس دنیا پہ حقیقی حکومت حاکمیت اللہ تعالیٰ ہی کہے وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے لہٰذا اللہ کے دعاؤں کے ذریعے ہمیں اللہ کی عظمت کو درخت ہے یہ دعائیں اللہ کی معرفت کا باہر بے قرآن ہے ہر شخص اپنے استداد کے مطابق ان دعاؤں سے استفادہ کرتے ہیں ہاں جی لا الہ الا اللہ ملک الحق المبین ہاں جی اور آگے مزید جو ہے انشاءاللہ کل کے درس میں ہم یہ بات ختم ہو گیا آگے نا یہ درخت کل پڑے گا